اللہمارن الحق حقم ورزقنا اتباع وارن الباطل باطل ورزقنا اشتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمی پچھلی نشست میں سورة تحریم کے درس سے قبل اسلام کا جو عائلی نظام ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے نکاح کی اہمیت نکاح کی تاکید انسان کا جو طبی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے کو اختیار کرنے کی طرف ترغیب تشویق یہ حدیث نبی کے حوالے سے بھی سامنے آ چکی اور آج اس کے کچھ اور پہلو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں لیکن ایک اور مضمون جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا وہ یہ کہ معین کر دیا گیا کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور تمام غیر مسلم خواتین اسی زمرے میں آئیں گی سوائے اہل کتاب یہود یا نصارہ کی خواتین کے نمبر دو جو عورت بھی چاہے وہ کنیز کی حیثیت سے چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے والد کے یا اس سے بھی اوپر کسی اور رشتے دار کے اگر نکاح میں رہی ہے یا اس کا کوئی تعلق جنسی قائم ہوا ہے تو وہ بھی محرمات اب میں سے ہے اس کے بعد سورہ نسا کی ہم نے وہ طویل دونوں آیتیں پڑھ لی کہ جن میں ایک تو یہ کہ جو عورت بھی مسلمان عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے لیکن یہ حرام ابدی نہیں ہے اگر شوہر وفات پا جائے یا طلاق دے دے تو عدت کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے البتہ وہ رشتے معین کر دیے گئے کہ جو ہر رماتیں ابدی عبد ہے حرمت اور یہ میں نے ارض کیا ہے کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے سامنے رہے کہ در حقیقت محرم کا جو تصور ہے ہمارے معاشر کے نظام میں وہ اسی پر مبنی ہے اب آئیے ایک اور راستہ جو کھولا ہے شریعت نے کہ انسان پر جائز راستے سے قضائے شہوت پر قدگنے نہ رہیں وہ ایک راستہ ہے تعدد ازدواج ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت یہ بھی اس لیے ہے کہ بہت سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ مختلف بنائی ہیں کچھ لوگوں کے اندر جنسی جذبہ بہت زیادہ شدید نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں شدید ہوتا ہے پھر جیسا کہ معلوم ہے خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشل لائف ہے ان کی اس میں انٹرپشنز ہیں حبل کا وقت ہوا ہے رضاعت کا دور ہے اسی طریقے سے ان کے ایام کا معاملہ ہے قدگنے ہیں رکاوٹیں ہیں فرض کیجئے کسی شخص کے اندر اس کا جو دائیا ہے شہوت کا وہ زیادہ قوی ہے اور اسی طریقے سے ایسے حالات ہو جاتے تھے خاص طور پر پچھلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہوئے اس صدی میں جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ مرد زیادہ ہلاک ہوئے ہیں عورتیں اس کے نسبت کم ہلاک ہوئی ہیں اور اس کے فوراً بعد یہ سوشل پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے مردوں کی تعداد کم ہے ویسے بھی اگر آپ غور کریں گے تو تمدن انسانی کی ایک عجیب حقیقت ہے جب تک تو انسان ابھی تمدن کے اعتبار سے پرمیٹو سٹیج میں رہتا ہے قبائلی زندگی ہے اور بڑی سخت زندگی ہے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جو ایمنیٹیز ہیں فیسلٹیز ہیں ظاہر جو متمدن زندگی کی وہ ابھی حاصل نہیں ہے تو دو نتیجے نکلتے ہیں ایک تو قوم میں مردانگی کا جوہر زیادہ ہوتا ہے مردانگی سے مراد صرف وہ معاملہ جو سیکشل ہے وہ نہیں بلکہ یہ بھی مردانگی ہے کہ بات دے دی ہے زبان دے دی ہے اب بات ہمیں چاہے جان چلی جائے لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کو پورا کرنا ہے وعدہ کر لیا ہے اب ہر چی وادہ بات مہمان آ گیا ہے چاہے خود بھوکے رہے مہمان کو کھانا کھیتی یہ درحقیقت یہ مردانگی ہے یہ اس کے شرافت اور کے جو اصاف ابھی جبکہ تمدن نہیں آیا ہوتا یہ اوساف زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے تمدن آتا ہے شہریت آتی ہے یہ چیزیں پھر کم ہو جاتی ہیں غیرت حمیت وہ ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے تمدن کی اس میں اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہے تو اب یہ آپ نہیں اب وہ نہیں لیکن شہری زندگی میں آنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ خامخواہ چلو اس نے تو جو کیا سو کیا میں اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کوئی خام کا کر کو لوں اور سفید پوشی جو ہے اپنا اس کا بھرم رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت تمدن کا ایک منطقی نتیجہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے جیسے تمدن بڑھتا ہے آگے عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے مردوں کی گھٹتی جاتی ہے اور اس سے بھی ایک سوشل پرابلم کی حیثیت سے ضرورت ہے تعدد ایشتواج کی بارال شریعت نے اس کا کھلا راستہ رکھا ہے میں اب وہ آ آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر تین ہے و ان خفتم اللہ تخ سے توفیلی فن کے حما من الم منسائے مسنا وسلاسا و ربا فن خفتم اللہ کا ما ملک ایمان کم ظال قادنہ اللہ تعول اس آیت میں ذرا ایک تفسیری اشکال ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے یتیموں کے بارے میں تو تم نکاح کر لیا کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہوں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے فنخ تم اللہ تعدل اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عادل نہیں کر سکو گے سب تو پھر ایک پر اکتفا کرو او ماں ملک تے کم جو تمہاری مل کے یمین ہے کنیز ہے باندی ہے ظال قادنہ اللہ تعول یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ تم جھک نہیں جاؤ گے تم نا انصافی نہیں کرو گے یا تم زیادہ عیال دار نہیں ہو جاؤ گے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا پچھلی نشست میں ان آیات کا اس وقت میں درس نہیں دے رہا ہوں ان کا صرف حوالہ ہے حوالہ اس وقت دے رہا ہوں تعدد ازدواج کے لیے کہ قرآن مجید نے دو دو تین تین چار چار کی حد تک عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے البتہ اس آیت کے شروع میں بھی ایک اشکال ہے اس کے آخر میں بھی ایک تعویل کا اختلاف ہے شروع میں یہ ہے کہ جدید دور کے کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیموں کا حق ادا نہ کر سکے انسان کسی کا فرض کیجئے بھائی فوت ہو گیا اب اس کی بیوہ ہے اس کے بچے ہیں یتیموں کی حیثیت سے وہ آپ کے زیر کفالت ہیں فرض کیجئے کہ آپ ان کے حقوق کی پوری پاسداری نہیں کر پا رہے ان کی نگہداری داری جیسی کرنی چاہیے نہیں کر رہے تو ایک راستہ یہ ہے کہ اس اپنی بیوہ بھابی سے نکاح کر لیجئے اسے بھی اپنے ہاں بیوی کی حیثیت سے لے آئیے وہ آپ کی بیوی ہو گئی اور یہ بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کے بھتیجا بھتیجی بھی ہیں لیکن یہ کہ اب گویا کہ آپ کے بیٹا بیٹی بھی ہو گئے تو اس اعتبار سے ان کی زیادہ نگہداشت ہو سکے گی ان کے حقوق کا زیادہ لحاظ رکھا جا سکے گا یہ ہے آج کے دور کی ایک تفسیر اور اس میں بھی کوئی یعنی اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں اس دور میں ہندوانہ اثرات اور جدید مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت ان چیزوں کو ہم نے گویا کے ممنوع بنا دیا ہے حالانکہ تمدنی ضرورت ہے یہ کہ ان چیزوں کا رواج ہو اور اس طریقے سے پروٹیکشن ملے بچوں کو لیکن اس حدیث اس آیت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے اور وہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ سے مروی ہے اور حدیث سے صحیح کی روح سے مروی ہے لہذا اس کی اصل تفسیر وہی ہے اور اس کی طرف اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں ایک آیت میں بھی اشارہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ایسے رواج تھے میں نے ارض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتا تھا سوتےلی ماؤں کو اپنے نکاح میں اپنے گھر میں ڈالے رکھتا تھا اسی طریقے کا ایک, ایک رواج یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ دور کا کوئی رشتے دار ہے اور قبائلی زندگی میں تو جو یتیم ہوتے تھے وہ گویا کہ قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتے تھے اب کوئی بچیاں بھی ہیں جوان ہو گئی ہیں ان کا باپ تو ہے نہیں جو ان کے حقوق کے لیے حفاظت کرنے والا ہو تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ایسی بچیوں سے نکاح کرتے تھے تاکہ جو مال ان کا ہے باپ جو چھوڑ کر مرا تھا وہ مال جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ گیا اور اس یتیم بچی کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں اس کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں تو کوئی آپ سے بات پوس کرنے والا نہیں لہذا ان پر ظلم ہوتا تھا اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہے اس لیے تم یتیم بچیاں جو ہیں تمہارے زیرے کے فالت ان سے خود نکاح نہ کرو بلکہ اور جو عورتیں ہیں دو دو تین تین چار چار اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہے ہی تو تم اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یتیم بچیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے لہذا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ ان کے نکاح کسی اور سے کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم کھڑے ہو سکو اگر کسی اور سے نکاح ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے حقوق اس یتیم بچی کے حقوق کا جو آپ محافظت کر سکیں گے لیکن اگر آپ ہی کے نکاح میں آ گئی تو پھر اس کی طرف سے بولنے والا اس کی حفاظت کرنے والا حمایت کرنے والا کوئی نہیں رہے بہرض یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو منسوس ہے اس کا مفہوم اس کی یہ تشریح وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے ذالک آدنہ اللہ تڑولو کا بھی عام طور پر تو مفہوم یہی لیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نا کرو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر نا نہیں ہوگی لیکن ایک رات اس کی یہ بھی ہے ذالک قدمہ اللہ تڑی یہ قریب تر ہے اس کے کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ زیادہ نکاح کرو گے زیادہ اولاد ہوگی اس میں زیادہ بوجھ تم پر آئے گا اس اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص شستنات کر سکتا ہو اور وہ اپنے ضبط نفس بھی کر سکے تو ایک بیوی پر تناد کرنا یہ بہتر ہے خاص طور پر عدل جو ہے وہ شرط ہے اور عدل آسان نہیں ہے ایک سے زیادہ بیویاں تو آپ نے کر لی نکاح کر لیا لیکن یہ کہ عدل ہے ان خفتم اللہ کا عدل اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قرارد کرو ظال اللہ کا اور اسی میں ایک مسلحت یہ بھی ہے کہ زیادہ عیالداری نہ ہو ٹھیک ہے تم اپنے نفس کے تقاضے کے جائز راستہ فراہم کرنے کے لیے نکاح کرو لیکن یہ کہ اس کو اس سے زیادہ اتنا نہ بڑھا دو کہ دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر اتنا ہو جائے کہ پھر دین کے لیے کوئی وقتی نہ نکال سکو نہ اللہ کی یاد کے لیے یہ دونوں مفہوم میں نے ارض کر دیے لیکن اصل میں ہمارے اس وقت کی بحث کے اعتبار سے جو بات جس کے لیے یہ آیت جو ہے میں اس کا حوالہ دیا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک جائز راستے کو وسیع کرنے کی صورت ہے کہ تعدد ازدواج اس کی اسلام میں اجازت ہے پھر اس میں مزید دیکھیے اگلی آیت پر آئیے یہ جو ایک شرط رکھی تھی کہ واحدہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو واحدہ اس شرط میں بھی نرمی کی جا رہی ہے فرمایا ولنتستی او انتا دلو بینسا ولو ہرس تم اور تمہیں استطاعت ہی حاصل نہیں ہے کہ تم بیویوں میں عدل کر سکو چاہے تم کتنے ہی خواہش مند ہو میں اس کا مفہوم بعد میں مرض کر دوں گا فلا تمیلو کلن میں لے فتض تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف کل کا کل جھکاؤ تمہارا کسی ایک طرف ہو جائے جس سے دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی رہی اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے اس کو کہتے ہیں معلقہ وہ معلق ہو کر رہ گئی قید نکاح میں بھی ہے لیکن یہ کہ اس کا وہ جو تعلق ہے اس دباجی وہ فلوا کے موجود نہیں ہے شوہر کی وہ رفاقت کے جو ہونی چاہیے اسے حاصل نہیں ہے لیکن نکاح کی قید میں بھی ہے تو نہ وہ نکاح والی ہے نہ بے نکاحی ہے تو یہ معلق ہو کر رہ گئے یہ مطلوب نہیں ہے فرمایا وہ ان تسرے ہو و تب تک ان غفور اگر تم اصلاح کرو اور تقوا کی نوش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے اس میں ہے کہ در حقیقت جو عدل مطلوب ہے وہ تمام مادی چیزوں میں اور جو بھی ناپی اور تولی جا سکتی نان نفقہ ایک جتنا دینا ہوگا وقت برابر برابر ان کے ساتھ بسر کرنا ہوگا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت تھی چونکہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ وہ تو پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں تھی اب اگر آپ طلاق دے دیتے تو کسی اور سے نکاح کا تو امکان تھا ہی نہیں بات باوہ وہ تو امہات المؤمنین ہیں اس کی بیویاں تمام امت کے لیے ماؤ کے درجے میں لہٰذا آپ تلاق نہیں دے سکتے تھے اس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ کسی بیوی کو اپنے سے دلا دور بھی کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن حضور نے اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی روزانہ کا جو آپ کا ایک گشت لگتا تھا سب سے ملاقات حال وال پوچھ لینا یہ بھی برابر برابر وقت اور یہ سورہ تحریم میں زیر بحث آئے گا مضمون اور اسی طریقے سے شب باشی کے دن مقرر ہیں باریاں ہیں کوئی فرق نہیں نان نفقہ برابر تو جو چیزیں بھی نابطول میں آ سکتی ہیں اس میں تو برابری لازم ہے لیکن حضور ہی کا ایک قول موجود ہے کہ اللہ یہاں تک میرے قلبی میلان کا تعلق ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے اختیار میں ہے اس پر تو مجھے معاف فرمائی ہو باقی جو چیزیں بھی نابول میں آ سکتی ہیں اس میں میں انصاف کر رہا ہوں تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے در حقیقت جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے کسی ایک بیوی کی طرف رغبت زیادہ ہو گئی ہے کسی دوسری کی طرف رغبت اتنی نہیں ہے اگرچہ اس کا حق جو ہے جس درجے میں کہ وہ قانون کا تقاضا ہے اس میں وقت کا معاملہ ہے اس میں خرچے کا معاملہ اس میں برابری ہو رہی ہے پھر بھی یہ ہے کہ طبیعت کا میلان جو ہے کسی ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے اس پہ پھر پکڑ نہیں ہے وہ فرمایا ہے کہ ولنتستی رو بین نسائے ولاس فلا تمیرو کل میں فتضا کل ماہ ان انتسلے اگر اصلاح کی کوشش کرتے رہو امپروو کرنے کی اپنی اس کیفیت کو حت الامکان جو ہے صحیح جاری رکھو تقوی اور تب تقوی وہ تقوا اختیار کرو فین اللہ غفور الرحیمہ اب میں اس کے بعد وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو بڑی سختی کے ساتھ جس کی کہ مخالفت کی جائے اور جس کو شدت سے اس کا سدے باب کیا جائے وہی یہ اگر وہ متفرق ہو جائیں اگر وہ علیحدہ ہو جائیں اگر نہیں رہی ہے کسی کی طرف رغبت بالکل تو اب زبردستی اسے معلق کر کے رکھنا کہ وہ ہے بھی آپ کے قید نکاح میں اور آپ سے جو کچھ ایک روش اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی شوہر کی حیثیت سے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی تو وہ تو معلق ہو گئی اس میں تو بہت سے اندیشے ہیں بہت سے فساد کا امکان ہے اس لیے فرمایا وہ یہ تھا فرقہ یون اللہ کل وکان اللہ واشن حکیمہ اگر وہ علیحدہ ہو جائے تو اللہ سب کو غنی کر دے گا اپنی مسق سے اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اصل میں اس میں پورا پس منظر آ رہا ہے کہ نہ طلاق اتنی بری شے ہے جتنی ہمارے ہاں سمجھ لی گئی اور وہ ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے سمجھ لی گئی نہ ہی بیوہ یا متلقہ کا نکاح کوئی ایسی بری شے ہے بلکہ یہ کہ اسلامی نظام کے اندر وہ جو معاشرت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ نبھانے کی پوری کوشش کرو حتیم کا نبھا کرو اس کی تاکید کی گئی ہے اس میں اگر اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا جبر کرو لیکن انصاف کرنا ہوگا اس کو معلق کر کے نہیں رکھ چھوڑنا ہے کسی کو سوائے اس کے کہ قلبی بھی میلان میں کوئی کمی ہو جائے اس میں تو معافی ہو جائے گی لیکن باقی ہر چیز کے اندر جو بھی ناپتول کی چیزیں ان میں پوری برابری کرنی پڑے گی اگر نہیں کر سکتے ہو اسی درجے مجبور ہو چکے ہو اپنی طبیعت کے ہاتھوں یا مزاج کی عدم موافقت اتنی شدید ہو چکی ہے تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہی تفرقہ کلم انسا کے ہی اللہ تعالیٰ پر سے بھروسہ رکھو اللہ اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا اللہ غنی ہے اللہ ہی غنی کرنے والا ہے اللہ ہی سب کا والی ہے تم خواب کا اپنے آپ کو کسی کا ذمہ دار سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ جب تک خیر ہے اور جب تک کہ خیر کی توقع ہے اس بندھر کو باندھے رکھو لیکن اگر محسوس ہو کہ اب خیر کے بجائے شرک کا اندیشہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس گراہ کو کھول دینے میں آفیت ہے اس کو زبردستی باندھے رکھنا جو ہے یہ بھی سو طرح کا فساد جو ہے معاشرے میں پیدا کرتا ہے مکان اللہ واسن حکیمہ اللہ تعالیٰ واسر بڑی وسعت رکھنے والا ہے ہر ایک کے لیے حالات بہتر پیدا فرما دے گا اپنی قدرت سے اپنی وسعت سے اور وہ حکمت والا ہے اس نے جو حکم دیا ہے حکمت پر مبنی دیا ہے اب اس سلسلے کی آخری آیت میں نے ارض کیا تھا کہ ایک تو نکاح کی تاکید اس حدیث نبوی کے حوالے سے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ایک ہی آیت ہے سورت النور کی آیت نمبر بتیس من کم و سالحین و اللہ سے نکاح کر دو اپنی بیواؤں کے یہ تاکید ہے نکاح بے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی سمجھ لی گئی ہے اس عورت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو بیوہ ہونے کے بعد نکاح کرے نکاح شادی کرے اس کے اوپر فکرے چست کیے جاتے یہ سارا ہندو آنا پس منظر ہے اور اس میں یہ واقعہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اپنی ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا اور نکاح بیوگاں کے سلسلے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ واس کہیں گے تقریر کریں گے لوگوں کو اس پر اس کی ترغیب دلائیں گے کہ یہ جو غیر مسلموں کے اثرات کے تحت جو ہے کوئی بیوہ ہو گئی ہے جوان عورت ہے یا ڈیڑھ عمر کی عورت ہے اب یہ کہ ساری عمر وہ بیٹھی ہوئی تو اس کی بجائے نکاح کرنا چاہیے تو جب ارادہ کیا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ ان کی اپنی ہمشیرہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی لیکن بیوہ تھی تو گئے اور درخواست کی اور بڑے حجاب کی بات ہے میرے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں لیکن مجھے واس کہنا ہے مجھے تقریر کرنی لوگ کہیں گے کہ اپنے گھر میں تو بیوہ بٹھا رکھی تو خدا کے لیے میری درخواست قبول کیجئے آپ نکاح کر لیجئے انہوں نے بہرال احتجاج بھی کیا بڑھاپے کی عمر میں تھی لیکن کہا کہ نہیں بہرحال نکاح ان کا کیا پہلے پھر واس کہا تاکہ جو بات کہی جائے اس سے پہلے اس پر عمل ہو اپنے گھر میں تو اس واس کے اندر اثر تو فرمایا وان کے حل عیاما من کم و صالحین امن اسی طرح تمہارے غلاموں اور تمہاری لونیوں میں سے بھی جن میں صلاحیت ہے جن میں دیکھو کہ وہ کچھ ذمہ دارانہ روش اختیار کر سکتے ہیں ان کا بھی نکاح کر دو ورنہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے شاید ان ملازموں کے اندر تو شاید شہوت ہے ہی نہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں بیٹھ کر جبان ملازم گھر میں رکھے ہوئے وہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان میں تو شہوت ہے نہیں تو ملازم ہے ان کو تو شاید کوئی اندیشہ ہی نہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ملازم ہے فرض کیجئے جی جوان ہے اس کے اندر اپنا جذبہ ہے اس اعتبار سے کوشش کرو یہ میں سارا جو ہے مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات سامنے آئے کہ یہ شہوت کا جذبہ یہ جنسی جذبہ ایک طبی تقاضا ہے اس تقاضے کو صحیح راستے سے پورا کرنے کے لیے کھلے مواقع فراہم کیے جائیں معاشرے کے اندر تب جو بے راہ روی ہے اس کا سدے باب ہو سکے گا اگر آپ نے صحیح راستے پر قدغنے لگا دی نکاح کو مشکل کر دیا ہے نہ نومن تیل ہو اور نہ رادھا ناچے نہ وہ ساری رسومات پورا کرنے کے لیے پیسہ ہو نہ نکاح ہو سکے اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ایسے قدغنے ہوں گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوگی تو اس کے اعتبار سے وہ انک العامہ من کو من عباد کو آپ کا غلام ہے کوئی کنیز ہے یا آپ کی ہی کنیز ہے ان کا نکاح کر دیجئے اب وہ کنیز جو ہے وہ اس کی منکوہا ہو گئی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یا کسی اور کی کنیز ہے آپ نے اپنے غلام کا نکاح اس سے کر دیا ہے اس کے آقا کی اجازت سے بلکہ کوئی آزاد مر بھی نکاح کر سکتا تھا جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ جائز راستہ کو شادہ رہے کھلا رہے سہولت کے ساتھ انسان اپنے طبی تقاضے کو پورا کر سکے پھر لگائیے بندشیں اب وہ زنا پر جو پھر قدگنیں لگائی گئی ہیں یہ ہمارا دوسرا مضمون ہے انشاءاللہ وہ تو پھر جو سورہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقو میں جب مضمون یہ آئے گا بلا تقرب الزنا زنا کے قریب تک مت پھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قریب بھی مت جاؤ بلا تقرب ازنا نہوکان فاہ شکم و سا وہ مضمون جو ہے اس فرم میں بیان کروں گا اب آئیے خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے دوسرا پہلو کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے اس کا اختیار تر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا ادارے میں فساد ہوگا یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ ہر جگہ تسلیم کرتے ہیں کسی ادارے میں آپ دو سربراہ نہیں بٹھاتے मैनेजिंग ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر پچاس ہوا کریں لیکن مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک ہوگا